بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے سوال آپ کیجیے پوچھیے ان سے کم آتے نا کتنی ہی اطاطا کی ہیں دی ہیں من آیتن نشانی بینا بالکل واضح بالکل صاف نشانی کتنی ہم نے ان کو دی ہیں کتنی نشانیاں بنی اسرائیل کو دی ہیں تورات نازل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ فتح دی ہے پھر سے نجات دلائی ہے اور شہر ان کے فتح کروائے ہیں دشمنوں پہ انہیں عزت ملی ہے حکمرانی ہم نے ان بنی اسرائیل والوں کو دی ہے کوئی ایک نعمت ہے ہماری سل بنی اسرائیل کمات من بینا؟ اب بنی اسرائیل سے سوال کریں لما مدینہ منورہ میں یہودی ابھی باقی ہیں ان سے پوچھئے خدا نے کتنے انعامات ان پر کیے ہیں مئی جو بدل نعمت اللہ اور جو شخص بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے ممباد ما جا اتھو جبکہ اللہ نے اپنا انعام اس پہ کیا ہے ف ان اللہ شدید لوگوں یاد رکھو کہ اللہ پکڑنے میں بڑی سختی سے کام لیتا جو شخص بھی اس پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے اور وہ اس کو تبدیل کرتا ہے ایک چیز تو تفسیر اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے یعنی اللہ نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے پہلے معاشی تنگی تھی دشواری تھی قرض کا بوجھ تھا اللہ نے احسان کیا رزق میں فراوانی دے دی پیسے خدا نے زیادہ دے دیے اب اس پیسے کو اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے جو شخص اللہ نے کہا ہے میں شدید گرفت کرتا ہوں پکڑنے والا ہوں کہ تم پر احسان کیا اور تم اس احسان کا بدلہ اب یہ کر رہے ہو کہ میری مخلوق کو ستا رہے ہو تنگ کر رہے پیسہ نہیں تھا تب تک ٹھیک تھا اور پیسہ مل گیا تو اس نے لوگوں پر فخر کا اظہار کرنا شروع کر دیا جسے لوگ اس کے غلام بن گئے اتنے لوگ اچھے کسی وقت میں ہوا کرتے تھے اب بھی ہوتے ہوں گے شاید لیکن ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی میاں سر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند میں رہتے تھے انڈیا میں سارے محلے میں لوگوں نے نئے گھر بنانے شروع کر دیے پیسہ آیا بوڑھے ہو گئے ہر سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے اور ہر سال اپنے چھت پہ مٹی ڈلواتے تھے بوڑھے ہو گئے تو شاگرد بھی آ جاتے تھے اور استاد بھی آ جاتے تھے انہیں بلاتے تھے کہتے تھے مٹی ڈالنی ہے اور چھت ٹپک جائے گی برسات آ رہی ایک دن کسی نے کہا کہ حضرت اللہ نے باپ کو اتنے پیسے دے دیے بچے بھی کام کرنے لگ گئے ہیں اور بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اپنے یہاں مکان کیوں نہیں بنا لیتے ہر سال مٹی دلواتے ہیں اور پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے تو کہنے لگے محلے میں ابھی بھی کئی لوگ ہیں جن کے مکانات کچے ہیں جی میں تو ہمارے بھی کئی بار آتا ہے کہ بنا لیں پر پھر سوچتے ہیں ان کا دل دکھے گا اس لیے ہم تو نہیں بناتے ایسا احترام ادب انسانیت کا تھا یہ اسلام نے ہی سکھایا تھا انہیں اپنے گھر سے نہیں لے آئے تھے تو یہ جو ہے نا کہ آدمی اپنے آپ کو حسرت کی نگاہ سے بچائے اور خدا نے جو انعام کیا ہے اس انعام کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے بس یہ سلامتی کی رائے تو ارشاد فرمایا جو اللہ کے انعام کو تبدیل کرتا ہے یعنی یہ کہ جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے ایک تو تفسیر یہ ہوئی اور دوسری یہ ہوئی کہ اس نعمت میں گڑبڑ کرتا ہے مثلا اللہ تعالی نے ان بنی اسرائیل کو تورات دی تو انہوں نے تورات کو ہی چینج کرنا شروع کر دیا خدا نے قرآن دیا اب اس امت میں ایسے بھی بد وقت پیدا ہو گئے جو قرآن کوئی سرے سے کہنے لگے کہ قرآن میں یہ کر دیں اور یہ کر دیں یہ آیات نکال دینی چاہیے یہ آیات نکال دینی چاہیے تو یہ اللہ کے انعام کی انتہائی ناقدری قدری اس لیے دونوں صورتوں میں فرمایا ہے کہ اللہ کی شدید گرفت